آج سپتمبر انیس سو ستر کی تیرہ تاریخ ہے اور سرین دن کے پرانے کا آغاز پورے ان کی سینتالیس ہی آئے سے ہوتا ہے چار بچا چار ٹیم فور اوور سو تین آجپا آیات میں اس نظام کا لیٹر تھا جو عظیم کے نتیجے میں قائم ہونا تھا جس کی دعوت رول ندی ایک دم سنگم نہ ہوئے سندم دیتے چلے آ رہے تھے اور جس کا نکتا ہے ماتھے کا یہ تھا کہ شکایت صرف خدھار کے اکیلے خدار کے آسام و قوانین کی ہو سکتی ہے اس کے سوال کسی اور کی نہیں ہے निजामी जिंदगी चाहता है हर निजाम इज्तेमी जिंदगी चाहता है मजद और दीन में बुनियादी शर्च ये है मजद मजहब पराधी तय होता है हर पद अपने अपने तौर पर ज्ञान ध्यान पूजा पाठ बंदगी इन चीजों ऐसी اپنی مذاق کی فکر کرتا ہے لیکن گرین ایک اتنا نظام کا نام ہے جس میں ہر وہ قوت جو انسانیت کے راستے میں کھڑی ہو اسے پھٹایا جاتا ہے اور پوری نو انسانی کی سنا بہبود اور ترقی اور ثبوب کے روز کوشش کی جاتی ہے جسے جن کہتے ہیں اور جن کے ابتدائی نظام کا نام ہے جس لیے کتنے اجتماعات نہایت ضروری ہیں بنیادی کی ہی اس کی ابتلاحات ہیں اور یہ جو جن کے ابتداعات ہیں انہیں طلاق کی اصطلاح سے تعبیر کیا گیا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں مسلسل اور سہ ہم کسی کیسی کا اقتدا کرتے چلے جانا کسی سے سیخے پیچھے چلتے جانا یہ سراج کے جو سمارت ہیں وہ مغل میں آ کے تو صرف پریکٹس بندگی اور وہی چیز ہے کہ جو ہمارے یہاں عفاظت کا حالت میں دھوم پہننے جاتا ہے انفرادی طور پر بدلنے کے لیے یہ حیثیت اختیار کرے جاتے ہیں لیکن دن میں اشتراعت کی بڑی اہم دے مناسب اس لیے کیے جاتے ہیں کہ سب سے پہلے اس چیز کا اعتراف کیا جائے کہ ہم جھکیں گے تو صرف ایک خدا کے قانون کے سامنے جھکیں گے دنیا کی کسی طاقت کے سامنے ہمارا فرق جا نہیں یہ ہے وہ امن کے طرف اور وہ ایران جو آپ کے یہاں صلاح میں کبھی وصول اور کبھی فلوب کی شکل میں ماسوس طور پر سامنے آتا ہے لیکن یہ عمل ماسوس ایک روح کا مظہر ہے اور وہ روح یہ ہے کہ جھکنا خدا کی علاوہ کسی اور سے ان کے سامنے جاری نہیں جن میں ان اور روح کو گردار کرنا ان کے بے سابقہ اظہار کے لیے یہ ماصوص حرکات کا عمل میں آنا اور اس سترار میں دراز اور دل کے دکھاؤ اور آمادگی کے بعد پھر اگلی بات اور یہ ہے وہ اگنی بات کے جس کی تنہیب کے لیے میں نے پہلے عرض کیا ہے مدد میں یہ بھی تنہیب مقصود جو بن جاتی ہے یعنی اتنا ہی کچھ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں حتا کہ مسجد ہوں تو اب دنیا کی کوئی بات بھی نہیں کی جا سکتی دنیا اور جین میں ایک قدر آپ کے یہاں شربیت یا گروپ نہیں تفاوت ہو گیا ہے کہ مسجد میں دنیا کی کوئی بات نہیں کی جا سکتی اور جس یہ سماج کے اشتماج اردو دیے تھے جس نے کا رکن بنایا تھا اس اشتماج کو اس نے کہا یہ تھا فورٹی ٹو اوور تھرٹی ایٹ بیالیس اوور ارٹی اس نے کہا تھا کہ یہ دماغ میو ہے ولن بھی نہ سجاوے رد ہی وہ اپنے سدارتی کاغذ ہوئے آگے بڑھتے ہیں اس مقصد کے لیے وہ اپنا نظام صد کا قیام کرتے ہیں اس کی علامت کرتے ہیں اسے قائم کرتے ہیں یہ سستما کے پدارت اس کی نظام پدارت ہی ہے؟, ایک حصہ ہے یہاں تو یہ ہے نا کہ جب وہ نماز پوری ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد آپ چلتے ہیں گھروں کو آ جاتے ہیں آپ دیکھیے کہ یہ تنظیم ہے ایک اگلے آنے والے مقصد کے لیے اور وہ مقصد پیار ہے ابان اس طرح وہاں پر ہم چولہا لگاؤں گے اس لیے کہ ان کے باہری معاملہ باہمی مجاگرت سے طے ہوتے ہیں یہ تو معاملات کو باہری مشاغرت سے طے کرنے آتے جن کا آدھار تبھی اس اطلاع اور اعلان کے ساتھ ہوتا تھا کہ ہم علاج اس کے قانون قوانین کی کریں گے اور اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں کریں گے پیڑ آر کا بجس کسی اور کی ماتھومیت نہیں کریں گے کتنا بڑا ایران ہے علی گان بڑا ہی انقلاب آخری اعلان ہے <خخخ> تیرے اعتراف کسی اور کے معصوم اختیار نہیں کریں گے اور اس کے بعد اس اقرار کے بعد جو مخاورت ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ کسی لگے پہ گرد گھومے گی وہ امی ہم اونچے میں رہے گی وہ بہت ہی سوچا کیا جائے گا <خخ> سوچا جا یہ جائے के کہ وہ امری طریقے کیا اختیار کیے جائیں کہ دنیا میں سب سے پہلے ہماری حیثیت یہ ہو کہ ہم اس کے توانین کے علاوہ کسی اور کی معصومیت اختیار نہ کریں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اس شادت جو ایسے بڑھائیں کہ پھر کوئی انسان نہ کسی دوسرے انسان کا نہ رہے نہ رہے یہ ہے وہ عملی طریقے ان کے باہمی مشاورت سے طے کرنے کے لیے بھی اجتماع آتے سدار منعقد ہوتے تھے آج بھی اس گئے گزرے زمانے میں بھی جہاں تک وائر کی حد تک کا تعلق ہے وہاں تک ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ مسجد نظری اسی کے اندر عدالت قائم ہوتی تھی وہی آپ کی سیکرٹیریئر تھی وہی باہر کی مغلکتوں کے شکر آتے تھے وہیں مقدمات کے فیصلے ہوتے تھے وہی اس ڈرسے میں مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا تھا اور یہاں تک بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ جو ہستیوں کا ناچ ہوا تھا وہ بھی ٹہنے مسجد میں ہُوا تھا آج کے یہاں تو مسجد ایک ایسا کمیونٹی سینٹر تھا جو ملک سے متعلقہ تمام امتماعی امور کے حل کرنے کے لیے एक इतना ही निजाम का मस्जिद करा पाया था किसको मकसद करते थे जिस मस्जिद में अब आप अब दुनिया की कोई बात करना जायज न रहा इसलिए कि वो जो गंभीर थी मकसूद गुजरात हो गई और वो भी एक रस्म के आगे न बढ़ी जब भी किसी से आवाज पीते आती है कि तेरी नवाज नहीं हुई مانے یہ روشنی کہ تیرے ہاتھ یہاں کام کی نوٹ نہیں پیے تیرے ہاتھ سینے پہ نہیں بنے جائے یا میرے ناف نہیں بندے جائے تیرے پاؤں میں اتنا فاصلہ نہیں تھا کسی نے کا زمین کے اوپر نہیں لگا تھا یہ چیزیں اسی ہوں گی کہ جس سے نماز نہیں ہوئی اور جو انسان کو اس طرح سے پورا کر دے اس کی نماز ہو گئی یہ ہو کیا گیا کوئی نہیں پوچھتا اسے کوئی نہیں پوچھتا وامروہن سونے رہے نا مزما رتنا منظر سے مقصد تھا بامی لگاوڑے سے معاملات طے ہونے سے اور اس کے خدا کی کو کس طریقے سے بانٹا جائے کہ دنیا میں کوئی کے باقی نہ رہے اس مقصد کے لیے یہ نظام سلاد تھا ہوتا یہ اجتماعات تھے سماج کے باہر ہاتھ یہ چیز تو شروع میں جب اب سلاد آئے تھی تو ہم سر چکا تھا جب آگے چل کے پھر لگانے سلاد کی باہر کھائے گی اس وقت بھی میں کسی کرنا چاہوں گا اس وقت میں نے یہ کرنا تھا کہ وہ آج تھام میں آ رہی ہے چند استعمال میں شرکت کے ایک معاشر کی بات کہی گئی ہے پرانے کریب جہاں کلب و دماغ کی کسہ اور تاقیرگی کے اوپر گروہ دیتا ہے معاشرہ کے اندر انسانی جسم کی صفائی کے اوپر سے دیتا ہے سماج کا استعمال खासतौर आज आजकल बरसात के दिनों में जब भविष्य हो रहा हो या हो के बताइए किसी तलाश में किसी जमात कि के अंदर आप देखेंगे इस वक्त की एक सफाई की कितनी जरूरत खाना ये चीज एक आम इंसानी कूड़ है लेकिन पुराने श्रीन पर इन चीजों को भी नजरअंदाज नहीं करता जुश्मानी सफाई पत्नों की सफाई इसके भी बड़ा जरूरी करा देता है कि वो इस्तेमाल के अंदर बैठे हुए अगर वहाँ कैपुलिस हो कि आप बारह वक्त खुशी के अंदर खुलते रहे आज का दिमाग कंसेंट्रेट क्या करेगा फैसले क्या जरूरी करेगा इसलिए آیا میں اور اس کے بعد بھی آیا دوست قسم کی آیات جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس اجتماع میں شرکت کے لیے بدن کی صفائی نہایت ضروری ہے فصلوں کی صفائی بھی بڑی ضروری ہے من لال کا گرم اس کے بعد یہ یہاں سکتے نہیں وہ مطلب سے شراب میں کس طرح سے کس حیثیت سے باخل ہو بلکہ یہ ہے کہ ان حیثیتوں میں استعمال شراب کے اندر شرکت مت کرو اس میں دو تین شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے وہ امتم خشاہ عام طور سے اس سے مان کیے جاتے ہیں کہ جب شرطن لچے کی حالت میں ہو جو اس کا ایک مصنوع ہے नशे की हालत हो नीम की हालत हो ऊन की हालत हो और उससे आगे एक और हालत है सर आपने बी इसकी इनत ता बता दू <स्थाँगे> की हमने ये जो कहा है कि हालत में इस्तेमाल में शरीक न हो तो उसके मकसद क्या है मकसद ये है हस्ता मा तो लू न تمہیں یہ علم ہو معلوم ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں تو وہاں تو یہی چیز کہنے کی تھی میں نیل میں ہی ایک ارب یہ کہہ جائے گا کہ اس کا علم نہیں لیکن اس میں تو قرآن نے اس میں کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور آج کل ہم جو نماز جاتے ہیں ان میں سے کتنے ہوتے ہیں جنہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں چھکارا بھی مجھے کر دیا جو حالت کا نقصد اس میں سب سے کم آئے گا شرط یہ پوری گرمی ہے ہفتہ کا لا تو لوگ تو ہو تو ہم کیا رہے ہیں داؤں جا یا، جا اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سال زیادہ نماز ہمارے یہاں جی ہوں گے جنہیں روپئے کہ ہم کیا رہے ہیں نماز اور اس کے لیے تجویزیں تجویزیں ہوتی ہیں تب دیری ہو ہر سال اس کے ساتھ دیری ہوتی ہے کہ ساتھ عمار کو اردو نے بتا دیا کرے سبھی کو یہ کہ اس میں نماز کی حالت نہیں کبھی یہ کہ صاحب اس کے بات صحیح اس کے پہلے صحیح اس میں یہ ہو سکا کتنا نمبر چل رہا ہے نماز کی اندر ٹیکنالوجی کے اوپر یہ شرط اتنی زیادہ گرام گزرے جی کے ساتھ مختلف یا ترجمہ مال نہیں نہ ہو دو چار ایک اور چیزیں دو چار کل وہ تو کہتے رہ اسی طرح سے انہیں کوئی فیزن نہ ہو اب اس کے لیے یہ تقریریں اور یہ تقدیریں چیزیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کی بنیاد جس چیز پہ ہے آپ کے دین کی جو ساتھ ہزار وہ قرآن ہے قرآن عربی زبان میں ہے مسلمان کے لیے یہ خریدا کیوں نہ ہو کہ وہ عربی زبان جانتا بتا دیا اس کی زبان میں قرآن کے خود خرید لیکن قرآن سے مسلمان کو دور ہٹانے کے لیے تو یہ سب کچھ ضلع ہے ناگر کڑان کے سواج میں آپ دیکھ لیے سات دوں کی دل دیں یہ بھی ناگرہ کڑان میں دیا جاتا ہے یہ بچے نہیں بھی ناگرا کرتے ہیں درند آپ کے ہاں کے دید حافظ جو ہیں سب میں ادا ہوا ہوتا ہے کنواں قرآن ختم ہو رہا ہے ایک شب میں ایک شدید نہ پان کرنے والوں کو پتا کہ نہ کیا پڑھاؤں نہ سننے والوں کو پتا کہ ہم کیا سن رہے ہیں اور وہ کہتا ہے ماتا پنجو سر آدھا آدمی ماتا پنجو نا مت کیا کی ادر یہی نہیں تم جیسے مشکلات کے خیر جاؤ یا نہ جاؤ سچنگ نہ جاؤ ارے مقصد کیا ہے ایسے اب بات مان کے علاوہ ان کے مانوں سوال کے لیے جو بڑے اور آگے ان کو سکھتا سے پسار کیا جاتا ہے ناظرہ بھی نہ آتا ہو کہ اس سے یونیئن رابطہ ہے قوانین یونین جس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے آپ نے یہ کیوں دور رکھا جا رہا ہے یہ یوں نہیں کہ باتیں چلی آ رہی ہے بڑی گہری سازش ہے <plungeschool> <تصالح> یہ جو یہ تھا ملک تم موتابے ہو ہر معاملے کے اندر میں بھی ساتھ لا سکوں گا قرآن اگر حالت کے سامنے آ گیا تو یہ مزید پوچھو بات بھی رہ سکتی اور قرآن سے دور رکھنے کا میرے کنڈ پر آدمی ہوتا ہی ہے محنت ہے اس سے فائدہ اٹھایا تو نہیں کوئی بات نہیں کرانے کے لیے جو ہے نا یہ سواب ہوتا ہے اصل میں اس کے ایک ایک حرک کے دس دس میٹروں کا سواب علی نام نیم آپ نے کہا تین میٹروں کا سواب دیا جو ہو گیا اور پڑھیں بھی اس کو ساری ہوتی یہی کتاب ہے دنیا میں کوئی کتاب اتنی زیادہ نہیں پڑھی جاتی جتنی یہ پڑھی جاتی اور کوئی کتاب اتنی مضمون نہیں دنیا کوئی کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو جس سے انسان پڑھ رہا ہو اور کوئی مرکز نکیا پڑھ رہا ہو آپ کسی کتاب سے اٹھا کے دیکھیے یہ نہیں کہ اس کی زبان سے واپس نہیں اگر آپ کی قابلیت سے اس کی زبان لڑائی رکھی ہے تو ایک آپ سفر اور کتاب رکھ دیں ساتھ سمجھ نہیں آ گیا میرا اس طرح ہے نہیں आपने अगर उसे समय में है तो आपको फिर अपना निहारे काम करना पड़ता है करते हैं आप पढ़ा के लिए करते हैं नौकरियाँ ढूंढने के लिए किसी को ये फिकत नहीं तो मुसलमान बनने के लिए भी मुझे कुछ मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन जरूरत है जब उससे यह है कि उसको नाजा लीजिए तो इनके आने का हो जाएगी आप मतमारी हो जाएंगे تقریب قرآن کے ناظرہ قرآن پڑھانے کے مدر سے ان سے مدر سے کھلتے چلے جاتے ہیں پڑھاتے چلے جاتے ہیں پڑھتے چلے جاتے ہیں دور رکھو ان کو قرآن کے مہم سمجھو وہ اسی سوا میں کی اجازت نہیں جیسا ہر کا تاج عور مہت ہوگا سائیں گے تمہیں معلوم نہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد اگلی بات मुजुमाने अर्थ किया था जिस्मानी सफाई की बात बना जुर्मन खिल्ला आवेरी सभी छत्ता हालत जनारत के बाद जिसे कहते हैं कुरान का भी अंदाज यही है कि वो इन चीजों को सिफारों और में बयान करता है ऐसा ही बयान करना चाहिए मैं भी उसी तरह से ही ज्वाइन करता हूँ आगे चला जाऊंगा आगे के बनावत के बाद हफ्ता आवश्यक रेतन महान है दरमियान में यह चीज है इतना आदरी सुधी है हाँ यह है कि उस इंतजाम सिंह को तुलना नहीं करनी जो गुजर जाना है तो शायद इसमें मजायदा नहीं है कि तुम उस आदत में जाओ اجتماعت ایسے تھے کہ جن میں بھی تھا شریک بھی ہونا تھا آنا جانا تھا ات بھی تھا اس میں خود قرآن نے یہ بات بتا دی تو یہ چیز ہوگی یا ان تم تم مر جا اور تم منا لگائے تھے اور دماغ یہاں تو یہ تھا نا کہ پانی ہوگا لوگوشن کیا جائے گا پانی نہیں ہے یا پہلی چیز یہ کہ پانی ہے مریض ایسا ہے جس پانی کے استعمال سے کچھ نقصان کا اندیشہ ہے کتنی دشیا تک پہنچتا ہے پرانا اگر یہ سوچتے تو پھر کم یا پانی نہیں ہے کسی جگہ اور کیا دلی تمہاری یہ ہے کہ تم ارایا جس کے بعد آئے ہو یا وہی پہلی چیز بلا है کی ہے عورت کے اور تاریخ ہے نہیں تو اس ٹورپ میں ایک تو یہ ہے کہ جہاں جہاں چپ یہ ردار لگی ہوئی ہو جسم کے اوپر چھپ کے لیے کیا, کیا جائے جاننا وہ صحیح جنگ صحیح ہوگا یہ جو ہمارے یہاں جاتا ہے نا تو زمین سار دو کے لگا معنی میں کیا جاتا ہے تو یمین کے معنی ہوتا ہے زیادہ کرنا کسی چیز کا فصل کرنا کسی چیز کا یہ چیز جو ہے جو تمہارا میری اور پسند ہے اس چیز نے شرکت کی تو اس کے لیے کیا کرو सा मिट्टी उस मिट्टी से ये अनाजत जो है उसको साथ है अब ये जो रू आज होना था गुरु कैसे है ये आज्ञा की है क्या पानी तो है नहीं इसके लिए क्या करो कुछ गंदो दा हुआ होगा कुछ पसीना आया हुआ होगा सौ बेव है तो अपने आंखों से और अपने पेड़ को पूछ लिया करो ये नहीं होती मान लिया करो बता से मारे पूछ नहीं होता है नक्सिंग से कहते हैं आप ठीक है तुमको जरा वर्तू वि को झाँक लिया पसीना आया हुआ हर कपड़े से तुम पूजा पानी में नहीं है یہ پیدا کر دیا چلو کنر لاحق آنا اصوب وسوں گا ان فضامین کا کہنے والا یہ نہیں کہ ذرا چھوٹی چھوٹی کی بات ہے اس کے اوپر تمہارا سب پکڑ کے گیا بڑا عجوب درجہ سو کسی کو زیادہ بھی کہیں ایسی ہے کہ ان میں وہ آگے گزر جاتا ہے سن رات میں پانی نہیں پانی کے استعمال سے کچھ درد پہنچتا ہے آلو بتیا اور اور یہ ان چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے جو کمی آنے کی اس کو پورا کر دے گا اس لیے کہ تمہارے بات بات نہیں کہ نیت تم نے جو کرنی ہے اس چیز کی اور جو کچھ ممکن ہے تمہارے لیے وہ بھی تم نے کرنی ہے اگر اگرچہ وہ چیز پورے طور پہ ہو نہیں پائے لیکن اس کے باوجود یہ اب پورا اس سے ہو جائے گا لیکن ان سبسوں کے ساتھ جانے پانی ملنے کا ٹھیک اجتماع سدار کلیان میں لا کے بات نہیں آ جہاں سے بات چلی تھی وہ اکثر صورت میں یہ جو مخالف تھے اس ادان کے ان کے ساتھ ایک ٹکراؤ تھا ٹکراؤ کی صورت میں پھر انہیں جو کام میں ہے اور یہ تھے اہل کتاب کہا جانا یہودی سب سے زیادہ اس میں مسال پکڑتے اندرا اگر تبھی نہ ان کی نصیبت میں نمک اگر انتظر دیکھنا ان لوگوں کو قرآن میں جہاں کہا ہے ان کی نصیبت میں نا کتاب انکتاب مکمل ضابطۂ حیات یہ تو قرآن قرض کے اندر پہلے مختلف امبیات کا نام علیہ السلام آئے مختلف اقوام کو انہوں نے ہدایات اپنے اپنے زمانے اپنے اپنے حالات کے مطابق دنیا اصل دین کی وہی تھی جو حضرت نو کے زمانے سے رکی و سلسلت مسلسل آئی دین کی اصل وایس تو وہی رہی جہاں تک آدام کا تعلق تھا وہ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق تھوڑے چھوڑے ملتے رہے نقلی پوری ملن کتاب قانون آئی کتاب کا کچھ وقت جن کو دیا گیا مکمل نہیں یہ تکمیل دین آج کا اجتمان دین جسے کہا ہے آپ من کے دینوں میں یہی دین جو چلا آ تھا اس کی تکمیل پرانے قریب میں آتا تھی جن دن کو ملا اس کا کچھ غصہ ملتا تھا یہ لیا تھا उनकी तैफीत यह है कि ये करूण और दर है ये हरात और सही रहें देखते हैं और उसकी कीमत में तुम्हरा ही खरीदते हैं लेकिन फिर बहुत ज्यादा आ चुकी हुई आगे चलना चाहिए खुद ये करते हैं और चाहते हैं कि तुम भी ऐसे ही हो जाए ये अपने तौर पर खुद करते हो तो जॉब करो ہم تم دعوت دیں گے لیکن ہر غلط راستے پر کرنے والے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ باقی لوگ بھی غلط راستے کے اوپر چلیں تاکہ اسے مطمول کرنے والا کوئی نہ ہو ہوئی راٹوں میں آیا تھا تو خود کہ جب کروں تب کچھ سمجھ کے اپنے پاس رکھتے ہیں سمجھ میں چلے جاتے ہیں اور اب اس کو خیال آتا ہے کہ یہ معاشرے والے یہ بات چاہیے کہ ساتھ یہ تو بڑی دور بات ہے کہ, ہے ہے کہ, کہ یہ چل رہا ہے میں کیوں جاؤں گا دوسرے بات یہ کہ قانون اس قسم بنا لیتے ہیں تو یہ سب کچھ دیکھ لینا جائز ہے اس میں کوئی غلط نہیں قانون یہ بنا دیتے ہیں زمین دول نوٹرے محلوت ان چیزوں کی ذاتی میت پر کوئی رات دان نہیں کی شرائم جو جا رہے تو ہے قانون ایسا بنا دیتے تاکہ کوئی نعمت کر سکتی کے ساتھ لے کے ہے تو لیے جا رہے تھے اسی طرح یہ کہا کہ غلط راستے پر چلنے لگنا خود بھی غلط راستے پر نکل سے بچنے کے لیے چاہتا ملے گا سارے کمرے ہو گئے یہ بھی انتظار تم بھی ان کی طرح سے رات کو تھی سوچا مندر ہو آنند میں آ جائے تم بڑے سب دشمن ہیں تمہارے تمہارا جانتے ہیں اتنے بڑے تمہارے دشمن ہیں بتا مل رہا ہے غریم بتا مل ہے یا کی بات سے وہ کافی ہے تمہاری دوست گاری کے لیے وہ کافی ہے تمہاری مدد کے لیے یاد رہی हो کے ہمارا نقصان ہو جائے گا سواری نہیں ہے ہم سے راستے میں ہمارے ملاقت آئی میں آئیے ایک ہوتا ہے جو اچھی تعریف کرتا ہے وہ تمہارا ساتھی ہے جو اس کرتا ہے ہمیں بنا سے راستہ کیا وہ تے <تصفيق> اور اس د کی جو حد وہ ہے اسے سارے نہ محمد کی جگہ اور ہے بڑے دیہات انسان کو بڑے دورت مانگتا ہے ادا کے ہندو بھی اپنی ہوتی ہو جو انہوں نے یہ ہے کہ تحریک تو یہ ہے کہ خدا حصر میں کر دے یہ مندر دو آلند سے کسا میرے لیے دلند کا پرسا ہے مطلب میرے گنج کے لیے بڑے انتراجی دور سے مل رہا ہے گلیبوں لگتا مل رہا ہے نکی رہا کتنی ادیب آئے تھے لگنے کی بات کیا سن کے میں نزیرہ ہار جو ہم نے شروع میں پہلے میں امداد میں ان کیسٹ ہے مجھے جہاں تک آپ متوجہ ہوئی ہے ان کو اگر کوئی چیز جی جاتی ہے مٹی ہوئی کتاب ہے ان کے ساتھ کوئی الفاظ ایسے ہے ایسا اس طرح باہر جا کے بیان کریں گے کہ وہ الفاظ کو ان کے موقع مل کر جلد کر کے الگ کر کے کہیں اور دے جائے یہ دشمن بھی ایک के یا ہندوستہ ہوتا ہے وہ یہ کچھ نہیں کرتا بڑھنے کا کچھ نہیں کرتا جھٹمن بنتا اس کا مطلب کہ تقاضے کو یہ نہیں کرتے ہیں کہ زندگی کی ضروریات زمجت کے لیے جھوٹ جلنا جائز ہی نہیں کر کے ہو جاتا اس کے کی ضرورت ہے जैसे वे जो पत् फता जाते हैं उनकी कहसीत यह है कि गुरु नहीं करते बता सकता हमारी बातें उन्हें तुरंत कर बाहर बात ग्रहण करेंगे जब यकूल उत्पाद है ही पर आए ना जिन चल सुने वसारण सिद्धी बातें करेंगे तो इस तरह से गुमान से गुरु तोड़कर کے انسار کچھ ہوں کتنے سست چین کتنی سشن ہے کتنی کنڈ نظر ہے درائٹ ہے کمونی ہے یہی دبتر پہنچے ہوئے سجاوت کی ڈیجیٹن سے ترنا رہا تھا نا ہم نے سنا ہم ادا کریں گے نہیں سے گزر سے اس کے ذرا سے بگاڑ کے अचाना कह रहे सुन के सुनते पता न हमने सुना और हम माने कहेंगे जितना आजाद उतना ही हम तो सुनते चले जाएंगे लेकिन अचानक किसी बात की नहीं करें तू तो सुनता रहे जो कुछ हम कहेंगे हम तो माने कुछ भी सुनवाए ना بات تمہاری اس وقت مانیں گے جب ہماری کچھ ریاض کرو پیدا بھی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ اس سورج میں ہم تمام تم تمام آپ بات کریں گے اور بانیں گے گرمان کو موٹ کر اس کے باتیں کریں گے پرانے اس لیے جنا سے پورن پودن چلی گیا بات کرو تو ایسی چاند بازیں سکتا نکلی ہوئی جیسے نے تمہارے ہم بات بیا گری ذرا سی کہیں کبھی نظر نہ آئے تھے ایسی بات تو اس کی سیاست اور بڑے آگرہ کی سیاست کا نعہ اس میں ہے کہ کبھی ساتھ لاٹ نہ سک جو آج بیان کو کل ہی یہ چاہے یہ میرا مطلب فائیو نہیں ملا عجیب قسم کے دور میں ہمارے اصلاحات ان چھوٹے روپ سبھی ان کا کیا. تو مقصد واضح کر کے نہ بتا اسلامی نظام کا سبھی نے بتایا اسلامی نظام ہوتا ہے علاقوں کی طبیعت ہی حد اسلامی نظام اسلامی دبانی دوسرے سے اگر معاشیت آئی ہے ہمارے نہ دوسرے نظام ہے اسلامی سروسلیزم محمد الانی نظام تو تم بتاؤ تو طریقے چیزوں کے لیے ہوتا ہے بتانے میں کمیٹی ہو جاتی پرانی سوئلو فورنم تبیر بہت سا بازیا دیکھ رہی بات تو سر کبھی زماری بات نہیں کرو کہ نہ آسانسنا منگور نہ لگانا خیرن ہوں کون تو سیدھی طرح سے تم کہو ہم نے سناؤ ہم کریں گے ہماری بات کو اور ہماری طرف بھی کرا گھر مانسو کی کرا ساتھ ساتھ سی بی کرو تم یہ جی تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے तुम्हारे لیے تمہاری ہی مضبوطی کا باعث بنتا بنا کے لانا ہم عملہ ہے تو فرآن اس کو سفر قرار دیتا ہے آپ دیکھتے ہیں تو دل کی گزن اس میں ہوتی ہے بنا کر تم نو اس میں ہوتی ہے سفر ہوتی ہے نتیجہ ہے اس کا کیا وہ جو چار پانچ پہلے کی جتنی کچھ لڑائی آنے تھیں ان سے تم معروف ہوتا ہے کے معنی ہوتا ہے سے ہو سرائیوں نے منا کر کہا جن کی جو ہوئی پھیتی ہو چکی ہو یہ ایمانتے رہیں گے اور واقعی ہی اگلے کتاب میں سے آپ دیکھیے بہت کم تھے یوں ہی اندیوں سے دینے جانے والے جو ایماندار تھے یہ لوگ ایمان نہیں آتے جیم کو چھوڑ کے درونی لگوں کی سزا پہ آ جاتا ہے وہ دین کی طرف نہیں آتا جیم کی طرف ہو تو آ سکتا ہے کہ جو کہیں گے صرف کسی میں اس کا قائم نہ داہنیا اسلام کے رول کرے گا تو وہ تو دین کے اوپر آ جائے گا مدد پردے سا صاحب کتاب دنیا اہل کتاب پہ آ جاتا ہے وہ دین کی طرف کہیں نہیں جاتا کہ کی طرف آنے کے لیے ابری شخص نئی جگپتا روپے میں گھوٹ کا دن ٹکڑانا رہا ہر غیر خدا بندی تقبر عصیدہ نظریہ امرکے انسان گا जब ये सुबह भूल जाए तो उसके साथ फिर आगे फिर ईवान घूमना आता है ये रिच्यूज की उसमें नहीं लिखा जाता ये बड़ा मजूर है कि घर के बाहर खड़ा रहता है कि ताकि उसको निकालोगा हुआ विरोध हासिल होता है کسی نے یہ کہا کہ ہلاکوں میں نہیں معاہدہ خریدا کہ یہ لوگ جو کسی چیز کو سمجھے ہوئے ہیں مدد کو اور اسماد کو یہ اس قسم کے انتظامی پروگرام کی اس کو کیسے آئیں گے نہیں اور اہل کے دام سے کبھی بھی اسلام کو پوری نہیں تھی یہی وجہ ہے جو آج آپ کو پیش آ رہی ہے آواز اتنی بلند ہو رہی ہے جتنی شاید اس سوچ سوچتے کبھی بھی بار میں نہیں ہو رہی اسلام اسلام کے طالب میں اپنے آپ میں ڈانٹ دو اسلام کے مطابق بھی بنا لو اسلامی نظام قائم کرو ہر شخص میں پیسہ چلا رہا ہے اور اس کے بعد کیا چیز کیے کہ جہاں سڑک پہ رہی کہ گئی کوئی تندی نہیں پیدا ہو رہی ہے ہمیں ستا دین رہا ہے میرے ساتھ جو کچھ ہمارے یہاں ہوتا رہا ہے وہ ٹھیک ہے کے سامنے آنے ہی نہ تھا وہ نکلنا وہ کچھ کتاب ہے آنے لفظ انگل نفظنا مسلسل لانا مین سب نے آگنی تھا وہ اے ہنگ کتاب اس سے پہلے بھی کئی دفعہ میں حق کر چیتا ہوں یہ قرآن کی سب جو ہے نا مسجد آتی ہوں اس کے غلط مشہور میں بڑی تہذیب پیدا کرتی ہم نے اس کا مفہوم یہ لیا اور گوگل کو بھی یہ بتایا جو تصدیق کرتا ہے ان چیزوں کی جو تمہارے پاس ہے تو وہ کتاب بھی ہو تو یہ کہتے ہیں کہ جب تمہارا قرآن تصدیق کرتا ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے تو پھر ہم اس میں ہی مانگائیں وہ جس کی تصدیق کرتا ہے اس میں تو ہم ہی مانگ لائے ہوئے ہیں برہماک اعتراض ہے اور یہ بات ان کی میں نہیں آتی جو پرانے قریب شروع سے آ تک ان سے مداخلہ کرا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے تحریر کر دی اپنی کتابوں کو کہتا ہے تمہارے پاس نہیں ہے میں تمہارے کو ہم لگتی کتابوں اور اس کے باوجود ہم رفیشن کے ساتھ جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے تو کیا یہ جھوٹ کی کرتا ہے ما بندہ کی تصدیق کرتا ہے یہ تصدیق کرتا ہے جو اردو زبان میں جو ہے وہ ہم لوگ تصدیق پہ میں نے ویڈیفائی کرنا ہوتا ہے نا اس سے تصدیق کرا رہا یہ بھی اس کے کہ مسدت تو یہ بات نہیں چونکہ مان یہ ہے کہ وہ باہر تم کر رہے ہو لیکن وہ پورے نہیں ہو رہے اس کو یہ سب کر کے دکھانے والا ہے سب سے مانے ہوتا ہے کیونکہ سارے کو سک کر کے دکھا دینا تم جائے تو سرتے ہو مقدمہ تمہارا کو سک ہو کے سامنے آتا نہیں تم کے نہیں جہی ہے تیری مرضی پوری ہو جو کہ یہاں پہ ہے وہ زمین کے اتر ہو یہ دہلی تھے ان لوگوں کی پورے نہیں ہو رہے اس دہلی کے لیے وہ انتظار کرتے نہیں آنے والے اس نے کہا یہ تھا کہ جو تم زیادہ کرتے ہو اور پورے نہیں ہو رہے تم سے اس لیے کہ تمہارے ساتھ جو دین اپنی اپنی شکل میں نہیں رہا یہ آیا ہے یہ قرآن اور قرآن کا لالا لانا جو خرچ کر دکھائے گا تمہارے دہانی کو کیونکہ وہ بدنی ہے دن کا اب اس کے اب یہ وہی چیز آگے جنہوں نے اب تھا کہ جیسے ہم ہمیشہ کا کو سارے ہیں یہاں کا ہی طرح تھا رسوم کا سلم اور محمد رسول اللہ وین معز کے مقدس آسوں سے مجھے شکریہ لگا تھا مین سب نے ان کا وجود تھا کہ تمہارے یہاں کے جو بڑے بڑے سردار واقع ہوئے ہیں ان کے پورے مسف ہو جائے تیر دکھا کے سے وہ بھاگ جائے آپ کہ ان گردیوں کے ساتھ ابھر کے جب وہ میں آئے ہیں مدینے میں آئے ہیں کر ہی کے ضلم دیکھ تک دیکھ تک نہ کچھ کہا جا رہا تھا وہ مراد کرتے تھے سروا نے نہ ملے بیا بانے ملا سدھا ان کے لوگ گوشت کھانے کو نہیں ہوگی چانوے سال کے عرصے کے اندر نگیوں سے نکلے سائیدا سے بنا بنی وہاں جو ساری کے ساتھ نکلے ہیں ساری اس کی نقصان پیش نہیں کرتی پورے ملک سے بند کر دیا گیا में کل آتی ہیں تو پوچھوں کتنی چروٹیں نے ان سے رکھتی ہیں ہمار ڈانستا ہے یا یہ معلوم رہنا ان خود ملنے سے جیسے جس تک تم خود جانتے ہو تو تمہارے اساد سبق کے ساتھ کیا ہوا تھا میں یہ بات واضح کر چکا ہوں یہ اساد سبق کی کیا چیز تھی کی؟ سبھی میں تو بات میں یہ اب سبھی تو جب قانون کتنی میں عام ہو جاتی ہے تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں کی ہوتی ہیں پہلے کے راستے بھی تلاش کرے گا یہ ہمارے یہاں جو ہفتے میں دو دن کا ناگا ہوتا ہے جو ایک معاشرے کی چیز ہے معاشرے کے پاس کی چیز ہے لیکن قوم میں تبل سکن کا رجحان اتنا ہو گیا ہے کہ یہ دو دن کے ناگے میں فضل تو دو دن کے نام ہیں वो सोमवार को भी इतना ले जाते हैं की हालांकि आपको जो वापस आते बता रहा हूँ अभाग के दुकान के अपने सत्तर लाख भाई को ये था की वो अपनी जरूरत ऐसी ज्यादा वोश्स ले रहा था हाथ पैसे लिया कहने तुम्हारे अधिकार को भी वो की जरूरत है ये नहीं तो तुम्हारे पास पैसे दिया दुकान खरीद के ले حالانکہ کوئی تو نہیں کرنا خریداری کے چیز میں کہا کہ مساوات کو یاد رکھو کہ ہر ایک حصے ہر حصے میں آئے دیکھتے ہیں بہت تک گاؤں جاتے ہیں ان لوگوں تو اتنا خرید سکتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہے تو پھر تو وہ عام ہے نا کہ باہر کا دریادہ بین کتنا دروازہ کھولا مجھے رمضان کا یہ ہوا کرتا ہے یہ کیا چیز ہے چھوٹے چھوٹی سی چیزیں کیوں ہے قانون چیزوں کی آدت جب کام اتر جائے تو وہ کی ہدایت ان کے اوپر کمی ہی گزرتی ہے دائیں دائیں ہاتھ کو جانے کی بات کیوں ہو جائے میں کئی سا ہوں تو جنگی بھی چیزیں کی دس تمہارا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا وہ چڑے تو گائے کے اگر وہ گائے طرف جانے سے کوئی ایک پانچ آئیٹر کا ٹائم اگر لگانا پڑے اور دور سے دیکھے تو وہ ٹریفک والا ہے نہیں تو ٹائم پر ڈی ڈی بجاتا ہے دلائے کی طرف سے بجاتا ہے تو ہی ہوتا ہے اور کتنا سار کر لیا کیا ہے قانون سیکنی کی آج تو پورا کیا لگ بھگ منٹ کی ہے, ہے کو قانون کھینچنی ہے اور یہ چیز کی ابھی نے مانگ اس کو میںہ رہا تھا جب یہ جسم منا ہے تھے قانون کسی ان سے میں کہہ رہا تھا کہ قوم کو بھی عادت نہ لگے قوم کو جب قانون کتنی کی عادت لگتی دیا تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کس طرح کا ہے آج کے خلاف یہ کچھ رہے تمہارے خلاف کو بھی کرے گا قوم تو قانون کا نتر سیکھا یہ سبق کی جانچ کسی تھی कहा यह था कि एक दिन लाला करना है तुम्हें मुखियां होकर मुझे एक दिन लाला करना। तो जितना तुम्हें हम कर रहे हैं न, वो इसी किस्म की मुखिया से निकलिए जो प्रश्न थी वह ये तो पूजा करते थे उसके बाद ने कहा कि मेरे नहीं मछली है कहूंगी نانا جیورس کیا تھا گردا نے من کہ ہم ایم ایم کتاب کی سزا پیس میں آج دیکھتی ہے ایسے نال بنا ہم کر رہے ہیں ان سے کیا آج سب تم نہیں تو کیا پھر وہ جو اس نے قرآن میں کہا تھا کہ رو گیا اور لوگ زندگی کی خوشگواروں سے آج سب سننے سے رو لیں خود آگاہ زیادہ ہے مکان امر اللہ مت اللہ <وَقًا> لو اللہ یہ یوں ہی کسی بڑ مارنے والے کی پر نہیں ہے روس حاضر مطلب کا سروس ہے کہ جو ہمیشہ ہو کر رہتا ہے اور کسی خاص دور میں یہ نہیں کہ ہو کر رہتا ہے جب بھی سمجھ جیسے نیت کے لیے پیدا ہوگی وہی مارک اس کام کے روپے پسند ہوں گی مکانا اور انڈا یہ چیزیں کیوں ہوتی اور اگلی آئت میں یہ بات بتا دوں بہت سبھی یہ ہے ایک خدا کے کباب اور ان کے سامنے دل کے دھوکاؤ سے ہدایت کرتے کر جانا جھک جانا کسی اور کو اس کے اندر شریف لگا بڑی چیز ہے امن ہے تحریک کے یہ ہے سمجھانے کے لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کوئی فارمولا آپ کے پاس ہو سائنس کا فارمولا میڈیسن کا فارمولا ڈاکٹر کا جھسکا کوئی آپ کے پاس ہو آپ اس میں سے کوئی جھوٹ نکال کے اور چیز میں کر دیجئے یہ صرف ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ موسم یہ کہ اس کا وہ نتیجہ منتظب نہیں ہوتا اس کے خلاف کئی خطرناک چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اسے شرک کہتے ہیں پھر اگلا ہی. شرک لیجیے انسان اپنے آگے تبولیت میں جب پہلے دور میں تھا ان اپنے سائنس کی کے اس کے سامنے نہیں تھے فتر کی قوت وہی بنگال میں چاروں طرف سے اس کے خلاف آتی تھی یہ نتا کمزور ڈرتا تھا سہنا ہوا ہوتا تھا اس کی دریا امریکہ ہے اس نے ہاتھوں اس کو کچھ اور آتا ہی نہیں تھا بےچارے کمزور تو کچھ آتا ہی نہیں تو ایسے کہ وہ یہ میں گڑبڑانے لگ جائے آنسو بڑھانے لگ جائے محنتیں کرنے لگ جائے سماج کرنے لگ جائے کمزور تو, جائے. تو, جائے. تو, جائے. تو ہی نہیں آج بھی جو جیو ایتہار ہوتا ہے اس کو دیکھے اس کے سامنے کھڑے ہوئے جس سے وہ سمجھتا ہے کہ میری یہ تیاز پوری ہوگی وہاں کیا کچھ نہیں ہوتا اس بڑھک میدان نے تو دیے احتیاط کی جہاں تک خرچہ ہوئی مزدور دن پر مزدوری کرنے کے بعد جو ایو لائٹ اپنی مزدوری لے سکتا ہے تو وہ بھی جب جاتا ہے دکان میں کھڑے ہوئے یوں کھڑے ہوتے ہیں جیسے خراب مانگ رہا ہے وہ گاڑتا ہے اس کے گرگراتے ہے اس کے سامنے یہ حالت انسان کی اپنے پہلے دار میں چھتر کی ہر قوت کے سامنے کام کرتا تھا گڑاتا تھا سب جا تھا اس کے سامنے مگر نیا تک شام طرح کتنی شرطیں انسان میں دیکھ جس سے ذرا ہو آگے بڑا فروغ آئے ذرا کم ڈاک پیاں زیادہ انہوں نے اپنی اصل کے بول کر جو باقی تھے ان سے آپن باتیں منوائے یہ پھر ان کے سامنے اس نے گڑ گڑانا شروع کر دیا جانا شروع کر دیا راجوں نے یہ رکھا کہ یہ کچھ ہم نہیں کرتے یہ یہ ہی کرتے ہیں جس ہمارے سامنے ہم کرا کر دیتے ہیں ان کو ہم بیچ میں نہ ہو تو بلائے راج کل ان سے کچھ نہیں کرا پاتے پھر ان انہوں نے ان کے سامنے گلگرانا شروع کیا اور پھر اس کے بعد اس کے بعد والی حکومت آئی راؤن آیا ہر ربوں کو لڑایا پھر اس کے سرچوں کو اپنے ہاتھ میں دیا اور اس کے بعد ایک ایک ذرے کی خاتر نیچے کرائی پھر انسان بک گئی پھر اس کا رہا اور پھر یہ اب دین آیا انقلابات میں جس نے آگے کہا کہ فصرت کی قوت ہے سکھا لکھوں ماں کو نما ہوا جملیا تمہارے لیے ہم نے تازہ فرمان بنا رکھا ان کو یہ جو منائے گا میں چند کیا تھا آدمی کی. کو وہ یہی تو چیز تھی کہ تم ان کے سامنے لکتے ہو انہیں تمہارے سامنے لکنے کے لیے بنایا گیا ہے تو کھول سائنس کا روم حاصل کرو ایک ایک روم تمہارے سامنے ڈوجے گی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سازت کو مضبوط اور مزدور کو شادی بنایا اب آئے آگے بھی روہتوں کی جگہ کرتی ہوں کہ آباد اور رہان چناور بڑے کے درمیان کوئی دوسرا بھاجپا سفار نہیں ہوا کرتا سوال ہی نہیں ہے کہ تمہاری بات اس تک سننا پہنچ اور ہم تو اس سے قانون تو ہے یہ وہ قانون ہے باجو اس کی ہدایت نتیجے نکلیں گے یہ تو بہت میں آنے والے کون ہیں ساتھ کے یہ جو حاصل آنے لئے اچھا سے حکومت ماتانا کے درشن انگوت اللہ الکتاب و حکم و نبو کا سننا یا پورا یہ کسی انسان کو اتنا حق حاصل نہیں ہے اور اس کے پاس جان سانی کی قوت ہو اور اس کے پاس حقوق کی قوت ہو وہ نبی بھی کیوں نہ ہو کہ کسی دوسرے انسان سے کہو کہے کہ تم خدا کے نہیں میرے معصوم بنو کسی کو حقاطل نہیں اللہ ہے انسان کو کس مدان کی کتنا کھڑا کر دیا ایک خدا کے سامنے جھوٹی کے ساری دنیا کی چوک پید تر کا کر خرابیا انسان میں کہا ہے کہ صرف تجویز انسانی انسانیت سدھار کا اس میں کچھ نہیں ملتا تم سینٹرول حکومت بنا لو وہ تو جہاں پروکتا ہے جن کی حکومت تمہارے ووٹوں کے سہارے پہ چلتی ہے وہ تو اس وقت بھی آپ میں وقت تھا جب کوئی انسان نہیں تھا اس وقت بھی رہے گا جب کوئی نہیں ہوگا اور جن سارے کے سارے اگر اس سے سال کر دو کہوشت کیا تم تمام دنیا آخر منگ کر گئے تو کی روشنی میں کچھ فرض آ جایا کریں اگر ہو جائے یہ سوال نہیں ہے کہ سرج میں خدا کے سوال دوسرے میں اگر محبوب مان لیا جائے تو پھر اللہ یہ بات نہیں نے مانے ہے کہ وہ شرف انسانیت کو بلند کرتا ہے صرف شرف, شرف انسانیت کی تدریم فطرت کی کسی سوج کے سامنے جھکنا وہ جو تمہارے میں مستقر کر دی گئی تھی اس کے نے جھوکنا انسان جو سارے برابر الگ اللہ کا قدرما بن جا کر اپنے جیسے کے سامنے جھکنا سواری نہیں یہ جو ہے اس کے علاوہ خود ہی اور کے سامنے ڈھکنا ڈکنے کے ماں نہ ہوئے بتایا کرنا معصومت پیار کرنا یہ ہے ابھی رو من شرف اور یہ ہے جو کہا گیا کہ روش رکھا دہی وقت کے دا دیکھے بتاؤ یہ ہمارے کہ یہاں سب میں یہ آپ نہیں ہو سکتا معتا جو کچھ جاتا ہے اس کے علاوہ جو کوئی بھی چاہے گا کہ کی کوئی چیز میں وہ سوچنا رہا ہوں یہاں ہونے کی جو ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا یاد کروں میں سر سمانے آزاد آزاد کو معلوم مضمون اس کا یہ ہوا کہ سڑک کی انسانیت سڑک کو جو نقصان پہنچتا ہے اس کی تلاشی نہیں ہو سکتی اور نقصانات کی تلاشی ہو ہے اور نقصانات ڈی ہوں گے یہ نقصان تو ایسی رکھنی ہے انسان اپنے لوگ آتے ہی نہیں رہتا کیا خیال ہے پانی پانی کر گئی مجھ کو قلن کر کیجیے بات تو جکا جب, جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من یہ ہے سیت کا نقصان میں نے ابھی ابھی اردو کیا ہے نہ مسجد کرا بہتم اور اس کے بعد مدم ہوتا کسم کہ سوائے تو جلد نہیں کرتا میری پرستی تو نہیں کرتا پھر یہ شکل صرف और वो बुत भी जिसकी जगह शटल कुछ बना दी जाए अगर उस भुत की शटल व्यू न बनाई जाए शरल की सूरत बना दिया जाए तो क्यों भी बुत नहीं, नहीं है यहाँ सिर्फरोध है सा सिर्फ नहीं है सर शिव के महादेव में लगाते होगा सुंदर लाहौल बैठक होगा अरे इतना ही सोचा कि उनकी घर की वजह बैठा सुंदर अचंदना है अस्थम अस्कार से नीच रहा है जब ये गिरता है संभव फिर गिरते हुए पटाई चिंता पहुंच जाता है कि गिरते हुए मूंती तो थी वहां से ये गिरा है तिमूत्रों का सीधे कर रहा यहाँ एक पांव का नक्श लगा हुआ है उसको कर रहा है यहां बैठे से अगस्त है उसको सिदे कर रहा है जो क्यों ऑन हो रहा है सिर्फ की एक ही शिकल बता दी बुद्ध को चर्चा नहीं और क्या कहा है एक में इस बाल ने इस ऐसा हमला वो संत है फिर वही बात बात नहीं आ रही यही बचना करें यही चर्चमा करें ब्राह्मण मदद ही बुद्ध किराम कम बनी ने नागरिक बधनने को कहा ذرا ہماری کرامت دیکھیے تو سے سنم شکر چاہیے بھوتوں کو تو تم نے چھوڑ دیا بندہ شدہ آزاد ہوا ہے اکثر کے بھوتوں کو تو تم نے تھوڑا آزاد کا غلام بند کرا گیا ہماری کرامت دیکھو تمہیں کس کے اندر ہم نے اجا دیا کیا آزاد کیا بے شک یہ ہے اس میں مانگ کی تاریخ تک سنم شکستی بندہ شکریہ آزاد ہوا لیکن اسے روپئے کر دیا کہ یہ صرف نہیں ہے اور گرد صرف کرانے والے وہ کتاب کر رہی تھی بازا سنگ میں ہوں یہ صرف سنجائے تازی بڑے بڑے فصل لگایا تھا بالکل جائے گا تھا یہ ضروری ہے ہاں میں کر رہا تھا کہ صرف ہی سپنے قرآن میں کیا کیا سب سے پہلے صرف تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ کے ہاں کے فروہت تھے انہوں نے شروع کیا نو بتا اکتیس نائن اوون تھری ون کہ نے کتاب کی حیثیت یہ ہے کہ اس کا ضرور اخبارہ ہوں اور رحوانہ ہوں ارباد المدول اللہ یہ اپنے علماء اور مشائق کو خدا سے ذرے ہی خدا بنا لیتے اندر من دیکھتے چلے جائیے ایک ایک شک سازت چلی آ رہی ہے کہ نہیں ہم کس کی پچھلی میں ایک حدیث ہم میں سمجھتا ہوں نہایت سنگھ کے اردو میں سے بالدمبول آئے اور انہوں نے آگے کہا, کہا کہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ہم انہیں معجوط بناتے ہیں خدا سے غریب خدا تین کر لیتے ہیں ہم کو ایسا نہیں کرتے آپ نے کہا کیا کہ یہ صورت نہیں ہے کہ تمہارے ابار اور ابان جس چیز کو کہہ کریں تم اسے حرام مان لیتے ہو جسے کو حرام کہہ دیں تم, کہ تم اسے حرام مان لیتے ہو تم نے کہا کہ جی ہاں فتوا تمہیں سے لیتے ہو تو کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہی تو خدا بنانا ہے یہی تو انہیں خدا بنایا ہے دن میں کسی انسان کو سڑک کس نہیں نکالنے صرف اور کسی لیے اب اگلی بات صرف کی آتی ہے یہ جتنے سرکے آپ کے یہاں بنتے ہیں وہ سڑکیں وہ ہیں کہ جو خدا سے بڑے کسی نے کسی انسان کو اپنی سڑک بناتے ہیں صرف کسی انسان کو نہک جاتا ہے جو کچھ ان کا احساس ان کا فیصلہ ہوتا ہے اسے وہ سنت سمجھتے ہیں دین میں یا شریعت میں اور جو وزیر ہے جو قرآن ترین میں جہاں احبار و رہبان کے متعلق تھا اور تھرٹی اوور تھرٹی ون ٹیک بٹا ٹور آئے لداخون میں نال مشرقین निरेंद्र सिंह ना सर्वे को दिखना हूं मतलब मुझे और फुल्लु जिस दिन जमा देखना पानी मुझे भी दिखना है मुसलमानों तेरी सही परस्त होने के बाद फिर मुशरिख न हो जाना उन्होंने कहा कि नहीं साहब हम तो दूधपुरस्ती करेंगे صرف یہی نہیں ہے وہ سر دیکھنا کہیں تو یہ میں نہ بھی بچ جانا اس کے بعد یہ گر ہو جاتی ہے اور پھر کی کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ہم ہاتھ پہ دوسرے ساتھ بات بلا تو مجھے میں پوچھ رہی تھی ماں اس سے زیادہ واقعہ کھلی ہو اور ہے تو کیا ہوئی نہیں؟ اب آپ کے یہاں تحریک یہ ہے کہ سوچے کہ نسبت کے بغیر آپ مسلمان اپنے آپ ہاں کو بتائیے سب جس سے میری تعلق کرائیے اور پوچھیں گے کہ سب کون آپ کے مسلمان ہیں مسلمان تھا مجھے بھی پتہ ہے اس سے کیا کام چلتا کون مان لڑیوں نے باتی تھا کہ بات نہیں ختم ہو جاتی وہ تو درخت سے پہلے تو ہوتا ہے سن نہیں ہوئے تو آگے گھر یہ ہوا ابھی تھا کہ اس کے بعد یہ ہوئے مال املی ساسائی اندھی گان کی مسلمان تو یہاں کی ہوا گرو بندی ہے مریضی ہے سمجھیے سا مریض تھا نقش بندی ہے بیٹی ہے سادری ہے ندانی ہے چل سکتا مسلمان پہلانے سے اتنی نام ہی سلمان تو مل مسلم خدا نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا कहते नो सो मैं बचपन के साथ मैं काका कहते बेटा कुछ हो रही करका वाला हो गया गर्म आगे काका उन कहो फिर हंसी कहो फिर सिकरी कहो हंसी कहो जोबंदी कहो दरे कहो नक्सबंदी कहो गर्म होगी ना कोई سنما سمجھوں مسلم یہ نکلنے ہوتی ہے اور نہیں بات نہیں بھی جو ہمارے پاس سات جو مسلمان ہی کہا کرتے تو بھی ہم ہمارا نام تو ہم نے مسلمان ہی رکھتا ہے تو میرا مسئلے یہ کہ عمل جاتا ہے اور پھر آگے چلے شروع کی وہ چاہتی ہے یہ تو مری صرف پینتالیس مداحت ہاں اور یہ وہ غیر محسوس ختم ہے کام میں رکھے ہوئے گو ہر ایک یہ وہ بت ہے جس کے مسلم مطلب اس بال نے کہا تھا میں لے تو ہی آ تو سخت ہے تیرے دماغ میں لانا ہو تو کیا کریں یہ جو اندر کا بت کھانا ہے قرآن کہتا ہے افرا آئے تو مجھے الہ علاحہ ہوں ہرا ہوں انہیں اس نشپ کو یہ دیکھا کہ جس نے اپنے لگتا خواہشاتوں کو ہی اپنا منوج بنا لیا کون بتا ہوا جی نا نش اپنے مقاد کو اپنی آدمیوں کو اپنی خاصات کو ہی اپنا الہ بنا دیا اب یہاں جو آپ نے عنا دیکھا اس کے سمجھ میں بات آئی کہ بال کرنے والا جو ہے وہ کیا کہتا ہے کس ادار کے بنے کے شروع سے اس طرح اور اس کا سرجمہ جب ہم نے خود محبوب کر لیا کہ پرست جس کی جاتی ہے اور پرست کے بعد میں اتنی سی بات ہو گئی وہ سارا مشہور ہی تردن سے اس سے گرد ہو گیا تو اراد تو معنی ہے جست مانی جائے اس کے قوانین کے سامنے میں اپنی مانگتی پھر بھی مجھ لکھوں اپنے آئے میں نے سفر کا علاج وہ اگر نا ایک تو وہ جہان تھی نا جو علم نہیں تھا تو وہ میں تو میں جان گئی وہ ترستی بتایا جہانب سے لاڑتی چیزیں میں چھوڑ دیا بدل سوال یہ وہ ہے کہ ان کے دان جڑ رہا ہے ہاتھوں کے سرد سالوں میں کہا چیٹ مت یہ ہے جن کے منہ میں لگا کے بیٹھا ہوں لاکھ سمجھاؤ سمجھانے کی کوشش کرو بات آگے چلتی نہیں اس لیے تو جذبات کو تم لیا ہوا رہا. ہے متھرس ہو چکا ہے جذبات میں کون ہے آپ سے اس معاشرے کے اندر کے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بد نظمیاں یہ قانون شکنیاں یہ رشوتیں یہ بدعنوانی تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں ملک کو کون ہے جسے کائر نہیں ہے صرف کیا ہو رہا ہے کہ اس سے وہ اس کے باوجود وہ ظاہر نہیں آتا اپنے جذبات کو اپنا علاج بنا رکھتا ہے کہ اس کے باوجود یہ شخصیاں اور یہ مکان میں کمائی یا ہدی یہ جلدی بہتر جو یہ تہذیب آپ کی پیدا کریں ہے اس کے بعد اس کو رہے آپ کو سکتے ہی جذبات کو علاج بنا لینے والا سیری جی کیس یہ ہو جاتی ہے عجیب انداز میں پڑھا جاتا ہے کتنا اردو ہو جاتا ہے صرف ہندوستوں کا انسان کتنا لیجیے بزرگوں کے بار و کے باشاد کے بت جس کے بعد کے برد. جن کے ساتھ احتیاطی نبرتا ہے ان کے بر دنوں کا راستی دائرہ ہے یہ جب کتنے بتوں کا خوبر ہو گئے انسان پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے معصوص شبل میں یہ کیسیت آپ نے دیکھی ہو کسی ایسے شخص کو دیکھیے جن کروں کی جاتا ہے یہ برستیاں کرتا ہے سلنڈر آتے ہوئے بیگھا ہو گئی جس وقت بخت شادی میں شاید ہی کی کوئی قدر ہو تھی اس کے ساتھ نہ ہو چکی کیا ابیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ توہیب خدائے واحد کی بات اس سے کرو تو وہ عجیب کہ ترابی اس کی, عجیب کی ہوتی ہے کیا بات میرے شاید دیا اور جوڑی اس کے سامنے اس کے رض کی جاتی بات ہی خوشحال آزاد نہیں اگر سال کا مکان سر ہاں بس اب آپ پہچانے ہے اس بات کے خدا دے بھی آج بھی آپ پہچان سکتے ہیں بارشیں جاتی ہیں خشم اللہ یہ جو اللہ آپ کو انکار کرنے والے ہیں مقاصد عمل کی جب اکیلے خدا کو ہیں کے سامنے ذکر کرو تو وہ سن لیتے ہیں ماتھے کی شکلیں پڑ جاتی ہیں جا جاتے ہیں کہ جلدی سے یہ بات ختم کرو اور اس کے ساتھ جی نے دونوں ہی, ہی نظام شروع اور اس کے ساتھ جب ادھر نے وکر کام کیا جاتا ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں ہاں سبحان پچاس کے بارے میں کیا انتالیس بٹا پینتالیس ان کا ریفرنس میں نے دے 39 اور فورٹی فائیو اکیلے سدھار کا ذکر نہیں سنتا جب ساتھ انسا ساتھ کرو。اس کے ساتھ ان ہو, کا ساتھ جی کرو سموئے اس کے ساتھ ہی دو تین آئے اور بھی لینے کے اندر بڑی اہم چیزیں ہیں سڑکالیس پر کام دوارا سافی میں جب تنہا کی دی جائے اس سے انکار کرتی وہیں جو ہرف نہیں سہنے اس کے پاس اور صحیح کر دیے جائے تو پھر خدا کا ایمان کے ہاں وہ خدا جس سے مقدم ہو ہے خدا ان کی نسبت سے درجانا ہے اس ان کی نسبت سے ایماندار جاتا ہے وہ ایک مرجو بینل وہ ایک سے باتی سا یورپ میں وہ گئے انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے ذکر کرتا رہا ہوں کسی نے بات ہی نہیں سنی ان شاء اللہ کے تمہیں پتا نہیں چلا میں تمہیں بتا کر خدا کردا کی بات نہیں سنتی اس نے کہا کہ اس کے پاس پتا نہیں کیا کم ہے وہ آیا اس نے آ کے اس کے یہاں کر لی تھی اس نے آ کے مسیح کی منانی شروع کر دی جگہ جگہ جگہ جگہ مسیح کی مناتی اور مسیح کی منانی سے دو سو لوگ اس کے پیچھے آئے تھے اور یہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مسیح کے اوپر بیٹا تھا خدا کا بیٹا تھا انہوں نے کہا سوان ہے لیکن مسیح بہت ہی سے خدا میں پیس کرو سب مانو خدا تو یہ راستہ اندر کون انتر اور یہی ہے وہ شریر جو دیا جاتا ہے تین کی سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں دیکھا غریب نصرت میں ہی تو کیا بات ہے کہ ساتھ میں تو پھر خدا تک یہاں ڈاکٹر سے مل رہا ہے اور اس کی جنگ کاگی حکم علم کبھی نہ صرف محسونی اختیار کرنی تو صرف کسی کو اختیار کرو تھوڑے ہی بلند نسلے کا بڑی قیمت سامان مان کے ان کی نسبت سے اس کو مانتے ہوئے لگنے سے کبھی فائل ہوتی اور یہی ہے عیدا نے منگ وہ تب ہی جو حل سے یو تو سلا سلام نے کیب خانے میں پیش کی بارہ بزار چالیس چین سو چوتی موقف مانگ میں لاگا وہ کسی موسیا پر بھی جانے نہیں دیتا اپنے ہاتھ سی رہا تو میں کھانے میں جی انہوں نے دیکھا کہ دو کہہ دیا اپنا مطلب دے کے آئے ہیں یہاں دن خدا کا لندہ جسے ہم کہتے ہیں کہ موسیا کے ہاتھ سے نہیں دیتا وہ کہ یہ بات کو آج اپنی لے کے آئے ہیں نا اس کے لیے تو یہ کہیں گے نہیں اس سے پہلے ان سے خدا کی بات سوچنا ہے اور خدا کی بات کیا ہے چڑھ کا ندم اس کی منتظر میں بیٹھے اس کی گیلخانے کے اندر پڑے یہ دونوں جو ہیں وہ اس کے ہیں جو بات پوچھنے کے لیے آئے ان سے کہہ رہے ہیں کہ یار رہے اے میرے گیس خانے کے ساتھیوں اور رہا ہے اندازہ لگایا آپ نے اپنے آپ سے بڑا ان کا مقام کہیں دیا جانب تو آپ کے یہ مقام بڑے لوگ پہلے ہوتے ہیں نہ کوئی مہانیتیں نہ کوئی بہت بڑے مالی صاحب بنے ہیں نہ کوئی اسے مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں میرے شاید خانے کے ساتھی ویسے تم کہہ دی ویسے ہی میں کہہ دی تھی مقام نہیں ہے کتنی پیاری ہے میرے شاید خانے کے ساتھی بات اتنی کہ ہے کہ سوچو الباون تو خرچہ خیرون جا کسی بھی بات کو تم بھی جانتے ہو کہ کسی ایک شخص کی ملازمت کر لینا وہ بہتر ہوتا ہے کہ دس گیو کو ملازمت ہو جانا بہتر ہو سکتی بات ان کی سطح کے سمجھا رہے وہ دس گیو کا ڈاکٹر ہو کے ہے کیا تباہ ہوتا ہے اس راجل کی سورج یہ کہتا ہے کہ سر میں یہاں کام کیسے کر سکتا ہوں ایک دم اتمائی جاتی ہے بیوی نے خوش کہہ دیا نہیں کام کچھ خوش کہتا آواز دے ہے ہر کام اسے بڑھ سے پورا کہ اتنی سندر بات تھی ان کی سمجھ دون من آن تین سم انت تو یہ اس کو چھوڑ کے جن کی تم ماسومی اختیار کرتی ہو پردے کے پیچھے جا کے دیکھو وہی چورسٹ ہو پردے کے باہر آیا ڈاڑا بنا ہوا مریض بنا ہوا ہے جنال ہوا ہے نام رکھے ہوئے ہیں ان کے ایکٹر کے کچھ تم نے نام رکھ لیے تمہارے باپ دہراؤں نے نام رکھ لیے فضل صاحب چھ سو سبھی پہلے پڑھ لی آج تم نے کچھ نام رکھ لیے صرف منت اچھے ہوئے ہیں کوئی ان میں سے ایسا نہیں ہے کہ جو صرف آتے کسی طرح اقتدار اور اشتہار کا مالک ہو مان بل اللہ ہو بحام سلطان خدا نے ان کے اختیار اقتدار کے لیے کوئی صنعت لازم نہیں تھی اس کی آپ کا ہے برے اگر تفریح کر کسی کو اپنا اقتدار اور اختیار اور روسی دے دے کسی کو صنعت اور پھر تو پھر بھی یہ ہو جائے کہ ہاں کہتی نہیں سہی ذاتی طور پہ کوئی اختیار آتا وہ کرتا خدا تو اس کی کوئی صنعت نازم نہیں تھی جو آج کی ہمارے پیس آم بالکل عام چیز اور بالکل ہوگا کہ یا انسان زمین کا خدا کا خریدا ہے خلیفے کے مانے نائب وائلڈ ریجن اس کی جگہ اس دنیا میں خدا ہے کہ وہ ہے نہیں ہوں جو کہتا ہے کہ ہوگا محکوم ہے نا محکوم کو تم یہاں میں رہا ہوں نیامت بھی نہیں عزیزہ نے من تجویز بھی نہیں سواری نہیں اس سے بھی اس کی حکومت ہو جاتی ہے جو راشد کم حاصل نہیں ہوتی مان دام سلطان اور یہ ہے تحید عزیزہ من ان حسن و حق کے حسموں خدا کے سوا کسی کو حاصل اور ابھی جاننے والے جانتی ہے یہ انیل حکم کے بعد جن لگایا اس کے معاہ میں کیا ہوتی ہے یق نم ہر ایک کو خدا کے سوال پاٹ دینے کا یہ صحیح کمدار جو تم جو ہے انل حکم اب یہاں کا ہے حکم پور خدا کے سوال کسی کو نہیں آپ عبادت سے ہمارے کیسے واضح ہوتے ہیں ہمارا اس نے حکم دیا ہے اللہ کا وضو سوال کس چیز کی جہاں تک جو عبادت لے آئیے بات صاف ہو جائے ہے فیصلوں میں کاف صرف گوستا ہے اس کے سوا کسی آئ کی معصومت تیار نہ کرو مرنا پرست مارتی بازی بنتی اس کے سوا کسی اور مجھے تک دینے جم یہ ہے دینے جن میں اکثر ماں سے لان جانا ہوں مشکل یہ ہے کہ لوگوں کی سکت کو نہیں جان وہ عبادت کو فرق جانتی ہے علاق کو معبوت سمجھتی ہے یہ جو کہا یہ حکم ولہ تو کہتے ہیں اس کی بادشاہ آسمانوں کے اوپر ہے حالانکہ اس نے کہا تھا کہ وہ ہوا ادا اللہ کی تمام آسمانوں میں بھی وہی حاصل زمین میں بھی وہی حاصل عزیم عالمان سے کشیق ان اللہ لا جب پھر جو کر دے دوں گا جب کہ وہ شاید جو نقصان اس پہ پہنچتا ہے وجہ ہے تبدیل انسانیت اور یہ فنکار یا مصنوع میرا اپنا نہیں اِسانا اللہ کا احان ہے مصنوعی میں جو کرتا ہوں قرآن کی کسی نہ کسی آیت کی سے اتفاق ہوتی ہے کسی نورانی کی یہ کہیں ہوتی ہے وجہ ہے انسانیت بائیس ٹوینٹی ٹو تھرٹی ون کیا آئے دن میں شریک بل لا رہے یاد رکھتا ہوں جو بھی خدا آپ کے ساتھ کسی اور کو شہید کرتا ہے حقیقت جیسا ہے اس کے سامنے جکتا ہے اس کی معصومیت اختیار کرتا ہے جو انسان بھی کرتا ہے یہ سمجھو یون سمجھے جیسے وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی کستیوں میں آ گرا وہ آ گرا ادا کرتے ہوتے جو گرا اس کا نہیں جن جاتا تو سب نہیں کرتا وہ آ گرا آسمان کی بلندیوں سے زمین کی تشتی کے اوپر آ گئی سجیز اس سے بڑی بتنی کوئی ظاہر ہے ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے گزرا ہے آسمان کی ترنت کر کے زمین کی کشتی میں بھی آ گیا سب تک تخت ہے آ گرا تو جیسے ایک چڑیا کا نوجوانی کا بچہ پوری ووٹ کرنے لگے وہ اپنے گھنٹوں سے زمین کے اوپر آ گرے ہٹا کا بہت تیز ہو اور تین آئے اور جگہ کے لیے دیکھتے ہیں ہر سی متعلق جس کا چندر لگا رہ جس کا راہل تیز ہو وہی اس کا نمک نہیں بھی اس میں بھی آیا اور مقام صحیح تو ہوا کا کوئی تیز ڈوٹا آیا لگوں کا کی طرح اڑا کے لگے صرف یہ ہے عزیبا نے اور اس کے بعد آپ پھر اپنے یہاں انکوائری کمیشن کو ہیں کہ وہ اسباب زوال امر کی تاقید کرے کہ ہماری یہ حالت کیوں ہے شرک میں پورا جو ہے وہ کسی کی دم حالت ہو سکتا ہو یہ ان قاری نہیں ہے اس قسم کے پھر قائم کر دیے جاتے ہیں کہ اس کے بعد سب کو نفر اس سے سنوانا رہے کہ وہ روٹی کے لیے بھی بھیک مانگے اور جب روٹی کے لیے بھیپ مانگے تو جو ریت ہے اس سے مرواتے چلے جاتی پھر اس کی حکومت بھی قائم ہو جاتا ہے پھر اونیت اس دانے کے اندر سی کے ارے کو سنبھال رہا ہوں میں ہوں میں کرتا ہوں چاروں میں مرواٹا نہیں کرتا تھا اس طرح سے ان تیار ہو جاتا ہے اس دن کے لیے اس کے لیے ہران ساتھ رکھا ہوا تھا روحت رکھا ہوا تھا اپنے کافی اس کے ضرورت تھے اس کے لاہور اچھا تھا اپنے چھیتر سے جو تم اور شام لوگوں کے ساتھ میں یہ بات کر تم مانتے ہو یہ اس کا ہے اس کے ایسے کا اوتار ہے یہ وہ چینشائنوں سے کہتے تھے جن کو معبود بناتے تھے اس سب حکومت کا کبھی بھی نظبی لائن کے سہارے کے بغیر نہیں کر سکتا اور ان دونوں سے پھر وہ نظام قائم ہوتا ہے جس کا نمائندہ قانون ہے سل مارا گاڑی کا مضامہ والی دست ہینڈ کے اپنے ساتھ رکھے بات یہ تین چیزیں کر لیجیے اس کے ساتھ کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں اس کو توڑنے کے لیے پھر کسی صاحب لڑنے کی ضرورت ہے یہ صرف کو توڑتا ہے یہ نظام ہے پھر کوئی انسان نقص ہوتی کی تاکہ کسی کی دوسرے انسان کا محتاج نہیں ہوتا اور جب محساج نہیں ہوتا تو معقوم نہیں ہوتا تو نہیں بجلی مل رہا ہے اور کبھی اس طرح اس کا ابھی خدا کے ساتھ ٹویٹ کرنے والا پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ حقیقت کے خلاف ابھی طرح ہے کسی کو یہ پیار حاضر ہی نہیں ہے دنیا میں کسی انسان کو اپنا جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ صحیح ہے لگنا ہے جو کرا ہے انہوں کرتا ہے عجیبن ساس جاتا ہے اور نتیجہ اس من عجیمہ سجمہ ہمارے یہاں گوگا یہ بڑا گنا ہے ہمارے سب تو مشہور بھی کچھ اور ہو گیا ہو گیا ہمارے یہاں میں نے کیا پہلی بھی دل اپ کیا ہے اربو زبان کے اندر اس شو کرتے ہیں جب کسی چیز سوال آئیں گے اتنے مجموع ہو جائیں کہ وہ سفید انسانی کے ساتھ کرنے کے قانون نہ رہے اور ہم اس کو کہہ سکیں گاہروں سے نزاغ ہو جائے تم ان کی مقصومی کرو پھر تم دیکھو کہ کتنی کتنی انار ہے سبھی اس کا ان کے اندر ہو جاتی ہے پھر اس کام کے دن میں ایک ہی بات آتی ہے یہاں سے بھیگ مانگو وہاں سے پیسہ لو وہاں سے بھی چیز لو کوئی دوسری چیز پوچھتی نہیں کس قدر وہ روز مہیم میں بہت کس قدر ناکارے ہو جاتی ہے کہ وہ محنت صرف چلے چلا کے گزارا نہیں کرنا چاہتی جہنم کی روٹی کمان نے کہا ہے کہ وہ جو اس سمندر کے ساری جو ہے خطوق جھاڑ جھمکار جو وہ سہل سے پھینک دیتے ہیں پہلے جہنم کا کھانا یہ ہوتا ہے سر جاتا ہے تو پھر یہ کھانا کھاتے ہیں مستق پھر اپنی خوشحالیوں کے سکری دے اس لیے ابھی چکا اس قوم کے اندر توانائی ہو جاتی نا کر تو نا سمجھو سن کو کہتے تھے جو تبان سے اس قدر مجمل ہو جائے کہ باقی ان سب کے پاس چلنے کے قابل نہ رہے جسے کی ہوئی پیچھے کبھی نہ ہوتیجہ ہوتا ہے वक्त हो गया आज माता शुक्र है बड़ी अहम आज थी जो हमारे सामने आई और आगे की वो जाता है इसी केवल हम में संतु का साथ बताएं जो बड़ी बड़ी रुहानियत के मुद्दा ही होती है ये बात हम अगले प्रश्न लेंगे रद्द नौ सकाभ मिलना चिन्हों का अंत